اللہ تبارہ کا وطالہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی رغبتیں اور ترجیحات وہ ہوں جو اللہ اس کے رسول کی رغبتیں اور ترجیحات ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہو جو اللہ ناپسند کرتا ہے اس کو یہ ناپسند کرتا ہو حقیقت میں اللہ کا بندہ وہی وہ ہوتا ہے یہاں اگر کوئی کسی جماعت کا امیر ہے اس کے ساتھ کوئی خدمت کے لیے یا سكیورٹی کے لیے یا ڈرائیونگ کے لیے ساتھی لگا ہوا ہے اس امیر اور اس ساتھی کی نسبت کیا ہے دونوں مسلمان ہیں دونوں مخلوق ہیں دونوں اللہ کے بندے ہیں بس ایک ماتحت ہے اور ایک امیر ہے جب کہ اللہ تبارہ کے کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے ایک بات بتانے والا دوسرا ماننے والا ہے ایک عابد ہے ایک معبود ہے ایک غلام ہے دوسرا آقا ہے اللہ کے ساتھ ہماری نسبت یہ ہے اور امیر اور اس کے ساتھ لگے ہوئے معمور کی نسبت دونوں مخلوق ہیں دونوں بندے ہیں دونوں اللہ کے فرما بردار ہیں وہ جو ان کے ساتھ لگا ہوا شخص ہے وہ اپنا پروگرام الگ سے نہیں بنا سکتا ایسے کسی کو فون کر رہا ہے اتنے بجے میں تجھے یہاں ملوں گا دوسرے شہر میں اتنے بجے تجھے ملوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا امیر اس کا سنیں تو وہ اس کو ہسی آ جائے گی کہ اس دن ہم نے اس علاقے میں جانا نہیں جدر کے یہ وعدے کر رہا ہے خام خے کہہ رہا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا مجھے تو ادھر جانا نہیں اور جدر مجھے جانا ہے ادھر ہی اس کو جانا ہے وہ اپنا پروگرام اپنے امیر کے علاوہ نہیں بنا سکتا جو اس کو کھانے کے لیے ملتا ہے وہی وہ اس کو کھانا پڑتا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے وہی وہ اس کو اچھا لگانا پڑتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو بھی ناپسند کرنا پڑتا ہے حالانکہ اس کی نسبت وہ نہیں جو ہماری ربیعت الجلال کے ساتھ ہے اور اللہ تبارہ کا وطالہ اس کے مقابلے میں اس کی رغبتوں اللہ تعالیٰ کی محبت اور چاہت اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنا پروگرام بنائیں گے تو وہاں پھر نافرمانی بھی لازم آئے گی اور ٹینشن اور ڈپریشن بھی آئے گا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پسند کرتا ہے ہم بھی پسند کریں وہ کام ہو جائے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کسی کام کو پسند کرتا ہے اور وہ کام ہو جائے اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں مجھے تو غصہ آ جائے گا یہ کیوں ہوا اور وہ غصہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں ہوگا لیکن اللہ دوبارہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور تو بھی اس کو ناپسند ہی کرتا ہو پھر غصہ آئے تو یہ غصہ بھی طرح عبادت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ہندؤں نے کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کیا اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس پر ناراض ہے اور اللہ کا بندہ بھی اس بات پر ناراض ہے اس کا اس کی ناراضگی اور اس کا غصہ یہ عبادت ہے یہ طاعت ہے اس کا اس کو اجر ملے گا فرمایا ربض علیہ کرام نے اعظم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے چالیس سال پہلے لکھی ہوئی تورات میں اللہ نے فرمایا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین وزینہ الشداء والکفار بین ہوں کہ میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ان کے جو ساتھی ہوں گے اور وہ خود کافروں پر وہ سخت ہوں گے مومنوں پر نرم ہوں گے کافر پر سختی اور غصہ مومن پر نرمی اور شفقت یہ وہ سیرت طیبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حتیٰ کہ جن پر طورات آئی ان کی پیدائش سے پہلے حتیٰ کہ ان کے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل اور قرآن میں یہ بات لکھ دی تھی کہ میرے نبی علیہ صلاۃ السلام اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہوں گے مومنوں پر نرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کسی دو چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس ملتا اختیار ملتا اگر دونوں جائز ہوتی تو آپ ان میں سے آسان بات کو پسند فرماتے تھے اور آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال ہوتی تو پھر آپ شدید ناراض ہوا کرتے تھے آپ کی ذات پر لوگوں نے زبان کے ساتھ بھی حملے کیے جسم کے ساتھ بھی حملے کیے آپ نے ذاتی انتقام نہیں لیا آپ کی ذات کی دو حیثیتیں ہیں ایک محمد رسول اللہ کی حیثیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے آپ نے بعض انتقام لیے ہیں کہ یہ مقام نبوت کی گستاخی ہو رہی ہے مقام نبوت کی تزلیل کی جا رہی ہے اس لیے اس کا انتقام لیا ہے اور دوسری حیثیت آپ کی محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عیحی بخاری میں فرماتی ہے کہ آپ نے کبھی انتقام نہیں کیا کابن اشرف کو قتل کروایا ابو رافع یہودی کو قتل کروایا دو ایک اور ہیں مقام نبوت کی تدلیل کرتے تھے گستاخی کرتے تھے لیکن جو آپ کی ذات پر حملہ آور ہوتے تھے آپ پر کوڑا پھینکنے والے آپ کا دانت مبارک شہید کرنے والے آپ کا ماتھا پھوٹ دینے والے آپ پر پتھروں کی بارش کرنے والے فرشتہ آ کر کہتا ہے آپ اجازت دیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے طائف کی بستی کو ایسے کر دیں جیسے دو پتھروں میں دانا پس کر آٹا ہو جاتا ہے فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا آج اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد مسلمان ہو جائے ذات کے لیے انتقام نہیں مقام نبوت کو وہ پہچانتے نہیں لیکن جو آپ کی نبوت کو جانتے ہیں اور پھر گستاخی کرتے پھر آپ نے ان سے انتقام لیا تو میرے عزیز بھائی یہ ناراضگیاں اور غصے انسان میں اللہ تعالیٰ نے غصہ بھی رکھا ہے اور محبت بھی رکھی ہے وہ جو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے محبت سب کے لیے وہ جھوٹ ہے وہ انسان انسان نہیں جس میں دونوں چیزیں نہ ہوں ہر شخص میں غصہ بھی ہے ہر شخص میں محبت کے جذبات بھی ہیں میرا رب محبت بھی کرتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے فرمایا یہودیوں کے بارے میں یہودی اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی لے کر دنیا سے گئے حب المحسن اللہ تبارک و تعالی احسن انداز سے نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اِن كنتم تحبون فتبعون يحببكم لكم اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اللہ سے تم نے کیا محبت کرنی ہے اللہ خود تمہارے ساتھ محبت کرے گا اللہ بھی محبت کرتا ہے بندہ بھی محبت کرتا ہے اللہ تبارہ کو تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے بندہ بھی ناراض ہوتا ہے لیکن اگر یہ اس وجہ سے ناراض ہو جس وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس وجہ سے خوش ہو محبت کرے جس وجہ سے جس کو اللہ محبوب جانتا ہے تو پھر اس کی محبت بھی عبادت بن جاتی ہے اور اس کی ناراضگی بھی عبادت بن جاتی ہے قیامت کا دن ہوگا ساری کائنات دھوپ میں کھڑی ہے اور ایک دو گھنٹے کے لیے نہیں پچاس ہزار سال کے لیے دھوپ میں کھڑی ہے رب دل جلال کا اعلان آئے گا ابی جلالی جن کی محبت کی وجہ یہ تھی کہ میں اس بندے سے محبت کرتا تھا تو میری وجہ سے یہ بھی اس بندے سے محبت کرتا تھا آج ان کو میں بلا رہا ہوں یا اللہ بلا کر کیا دے گا فرمایا آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ پچاس ہزار سال لوگ دھوپ میں ہوں گے اور میرے یہ بندے سائے میں ہوں گے اللہ یہ نہیں فرمائے گا حاجی ادھر آ جاؤ سارے نمازیں پڑھنے والے ادھر آ جاؤ دوسری تیسری عبادت کرنے والے آ جاؤ نہیں ایک عظیم عبادت کرنے والوں کو بلاتا ہے کہ جو آپس میں اس لیے محبت کرتے تھے کہ ان بندوں سے میں محبت کرتا ہوں اور میری وجہ سے یہ بھی محبت کرتا ہے جن کی آپس کی محبت کی وجہ میں ہوں آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے سائے کی سوا کسی کا سایہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص سے ناراض ہے یہ بھی اس سے ناراض ہے کا بن مالک مرارہ بن ربی ہلال بن عمیہ متعدد منافقین غزبۂ تبوک میں نہیں گئے انہوں نے جھوٹ بولا جی وہ دراصل مجبوری ہو گئی تھی میں جانا تو چاہتا تھا آپ نے ان کو ٹال دیا سب کو لیکن یہ تین کہنے لگے تھے ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی سستی ہو گئی فرمایا پھر تمہارا کیس اب سپریم کورٹ میں چلے گا رب ربعدالجلال کی عدالت میں چلے گا وہاں سے اجازت ہوگی تو بات چلے گی سب کو منع کر دیا گیا سب ان سے ناراض ہو جاؤ اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کا رب ناراض ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کے ساتھ ناراض ہو جاؤ پھر کسی نے خیانت نہیں کی حضرت کا فرماتے حتاخت علیہ رحبت قرآن نے نقشہ کھینچا ہے زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی وزاقت علیہ میں ان کے جسم ان پر تنگ ہو گئے کوئی بات نہیں کر رہا اے میرا بھائی تھا کہتا میں نے اس کو آواز دی اسلام علیکم کوئی جواب نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے تو میں اس سے بات کر لیتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے ناراضگی ہے لہذا میں بات نہیں کر سکتا میں نے کہا کیا میں منافق ہوں تم میرے سے بات نہیں کرتے آسمان کی طرف انگلی کر دی کہ تیرا کیس وہاں لگا ہوا ہے وہ راضی ہوگا تو میں راضی ہوں گا وہ ناراض ہے تو میں بھی تیرے ساتھ ناراض ہوں سارے مار کے لڑے اور ایک دو ان کے مار کے رہ جائیں ان کا رب ناراض ہو جائیں اور سب ناراض ہو جائیں مومن ہے مسلمان ہے صحابی رسول ہے مجاہد ہے غازی ہے سب مار کے لڑے ایک دو رہ گئے اللہ ناراض ہو گیا اس کی وجہ سے اس کا رسول ناراض ہو گیا ان کی وجہ سے سارے صحابہ کرام ناراض ہو گئے اور اگر وہ فاسق ہو فاجر ہو باغی ہو ربیعت الجلال کا اس کے ساتھ اللہ کی وجہ سے ناراضگی ہونی چاہیے نہیں اللہ کی وجہ سے اس کے ساتھ ناراضگی ہونی چاہیے نہیں جتنا ربع الجلال سے دور ہوتا چلا جائے اتنا ہم سے دور ہوتا چلا جائے جتنا اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے اتنا وہ ہم سے قریب ہوتا چلا جائے جس کی محبت اور نفرت محبت اور ناراضگی کا معیار یہ ہو جائے اس کی ناراضگی بھی عبادت بن جاتی ہے اس کی محبت بھی عبادت بن جاتی ہے تو یہ ناراضگی یہ غضب یہ غصہ یہ اللہ کی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تقدیر کے مسئلے میں صحابہ کرام الجھے ہوئے ہیں وہ, وہ اپنے دلائل دے رہا ہے وہ اپنے دلائل دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے فرمائیں سابقہ امت ہلاک ہو گئی اپنی کتابوں میں اختلاف کرنے کی وجہ سے قرآن حکیم کی گستاخی ہوئی یا اس میں اختلاف ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور جب آپ ناراض ہوتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے آپ کے چہرے انور پر سرخ رنگ کا انار نچوڑ دیا گیا ہو کا ان نما فکیا الجن ناراضگی صاف نظر آ جاتی تھی گھر میں تشریف لائے گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا ہے جس پر تصویر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہیں آئے باہر کھڑے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اللہ اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کیا غلطی ہوئی مجھ سے فرمایا یہ جو تصویریں ہیں یا کتا ہو یا تصویر ہے اس وجہ سے فرشتے نہیں آتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن صفیہ ام المومن کے بارے میں اتنی بات کرتی ہے ٹھیک نہیں سی ہے چھوٹا قد ہے آپ ناراض ہو جاتے ہیں فرمایا تو نے ایسی بات کی ہے اگر سمندروں میں ڈال دی جائے تو سمندر متاثر ہو جائیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش کی لڑکی فاطمہ اس نے چوری کر لی فرمایا اس کا ہاتھ کٹے گا کہنے لگے قریش کی لڑکی ہے اعلیٰ خاندان ہے ہم چوری واپس کر دیتے ہیں جرمانہ بھی دے دیتے ہیں ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے کون بات کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے سب سے زیادہ جن لوگوں سے محبت ہے ان میں اسامہ بن زید ہے رضی اللہ عنہ اس سے بات کرتے ہیں اب یہ بھی دیکھ لو آپ لوگ کہتے تھے اسامہ حب و رسول اللہ اسامہ نبی کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حالت یہ تھی نہ نصب تھا نصب کیا تھا غلام کا بیٹا نہ کوئی خوبصورتی تھی والد زید بن ہارسہ شدید سفید تھے اور بیٹا اسامہ بن زید شدید سیاہ رنگ کا تھا رضی اللہ عنہ لیکن آپ اس سے اتنی محبت کرتے حسن اور حسین کے ساتھ اپنے رانوں پر بٹھا لیتے اپنی سواری پر سوار کر لیتے اور اتنی محبت دی کہ لوگوں نے کہا اسامہ حب و رسول اللہ اسامہ کا نام یہ رکھ دیا کہ یہ نبی کا محبوب ہے یہ ہے وجہ محبت چمڑا دیکھ کر نہیں کی محبت برادری دیکھ کر نہیں کی محبت نسل دیکھ کر نہیں کی محبت اس لیے کی ہے کہ یہ بھی اسی رب کا غلام ہے اور میں بھی اسی رب کا بندہ ہوں اس لیے میری اس کے ساتھ محبت کہنے لگے اسامہ سے بات کرو اسامہ سے بات کی انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, اللہ کی حدوں کے میں اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو واللہ لو ان فاطمہ محمد سرقت یہ تو قریش کی لڑکی فاطمہ ہے اگر میں محمد کی لڑکی فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی چوری کر لیتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بےاد کاٹ دیا ہوتا شدید ناراض ہوئے یہی اسامہ تھے مار کے میں جاتے ہیں آگے سے ایک گڈریا بکریاں لے کر آ رہا ہے کافر ہے قریب آیا اس نے کلمہ پڑھ لیا کہا اچھا تو بکریاں اور جان بچانے کے لیے پڑھ رہے ہو کاٹ دیا اس کو شکایت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کیوں کاٹا اس کو کہا جی وہ تو موت کے ڈر سے پڑا تھا فرمایا تو نے اس کا دل پھوڑ کر دیکھا تھا کہ کس کام کے لیے پڑا ہے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کیوں ماذا تفالو بلا الا جب وہ قیامت والے دن لا لہ پڑھتا ہوا آئے گا تیرا کیا بنے گا شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا فرمایا اللہم انی ابر کا مما ثنا اسامہ یا اللہ قیامت متوار دن مجھ سے نہ پوچھنا جو اسامہ نے کیا اس نے خود کیا میں نے اس کو یہ نہیں کہا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا میری تمنا تھی کہ کاش میں اس جرم کے بعد مسلمان ہوا ہوتا اور اسلام لانے سے جہاں باقی جرم سارے معاف ہو جاتے ہیں اللہ میرا یہ بھی معاف کر دیا ہوتا بہت ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ صاحب تو جہاں بھی ناراضگی آتی ناراضگی ذات کی وجہ سے نہیں ناراضگی آتی اللہ کی حدود کی وجہ سے صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں آپ کے گھر میں کہا جی عمر آنا چاہتے ہیں آ جائیں, جی آ جائیں جی آ جائیں جیسے عمر نے اندر قدم رکھا رضی اللہ عنہ دوڑ کی آواز آئی جیسے کچھ لوگ بھاگ گئے ہوں یہاں سے کہا یہ کون دوڑ گئے ہیں فرمایا تیری مائیں تھیں ساری میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اپنے اپنے مطالبے کر رہی تھیں تو فرماتے ہیں یا عجوبات یا انفسکن اپنے آپ کی دشمنوں اتحبن علی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو ایک خیمے سے آواز آئی آپ زیادہ سخت ہیں اور میرے مصطفیٰ علیہ السلّیہ وسلم بڑے علم اور پرتبار بیٹی بھی ساتھ تھی تو ساری بیٹیوں کی طرح تھی دوسرے لحاظ سے ماؤں کی طرح تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا چلا لیتے تھے اس طرح تو میرے عزیز بھائیوں آپ کے صحیح بخاری میں بھی ہے قرآن حکیم میں بھی ہے آپ کی بیوی زینب کے ساتھ شادی ہوئی ایک ہی کمرہ ہے گھر کا اسی کے کونے میں ہماری ماں ادھر کونے کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ولیماں کھلایا جا رہا ہے دس دس لوگ آتے ہیں ولیمہ کھا کر چلے جاتے ہیں آخر میں دو ساتھی بیٹھ گئے اور وہ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں دیر بعد ملے تھے شاید ان کو اس بات کا احساس نہیں رہا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں پھر واپس چلے گئے دوسری بیویوں کے گھر میں پھر آئے پھر دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں پھر واپس چلے گئے پھر آئے پھر دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں پھر واپس چلے گئے اللہ اکبر پھر ان کو یاد آیا ہوگا وہ چلے گئے انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے جا کر بتایا جی وہ چلے گئے ہیں آپ واپس آ گئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم آیات نازل کر دی بولا اذا دعیتم دم فت خرو فضا تائم جب کھانے کا کہا جائے اس وقت آیا کرو اور جب کھا چکو تو فوراً گھر سے نکل جایا کرو اندار کم کانا یو ادی یفست اس بات سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے مگر حیا کرتے ہوئے بات نہیں کرتے اللہ حق بیان کرتے ہوئے حیا آڑے نہیں آنے دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہے ذات کو تکلیف ہو تو ناراض نہیں ہوتے اور اللہ کی حدود پمال ہو تو شدید ناراض ہوتے وہ غصہ اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہر بندے میں رکھی ہے اس کو بھی انہوں نے عبادت بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا سب کو کس کام کے لیے عبادت کے لیے وما اللہ یا اللہ؟, اللہ آپ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہمیں ڈیوٹی پر جانا پڑتا ہے آٹھ دس بارہ گھنٹے وہاں ڈیوٹی دینی پڑتی ہے تھک کر آ جاتے ہیں تو آٹھ گھنٹے چھ گھنٹے سونا پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم تو عبادت پر زیادہ وقت لگا نہیں سکتے کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت اسلامیہ میں ہمیں ایسے ارشادات دیے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں پیٹ لگا ہے کام بھی کرنے پڑتے ہیں انسان ہیں تھک بھی جاتے ہیں سونا بھی پڑتا ہے اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے ہماری رغبتیں ہماری چاہتے ہماری ترجیحات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے ہمارا کام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے ہمارا غصہ بھی عبادت بن جاتا ہے ہماری محبت بھی عبادت بن جاتی ہے ہماری حرکتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں ہمارے سکرات بھی عبادت بن جاتے ہیں تو میرے عزیز بھائی اس طریقے سے ہم اپنی دل کی محبت کو اور دل کی نفرت اور غصے کو عبادت بنا سکتے ہیں بس اوقات غصہ آتا ہے اس وجہ سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی ترجیحات پر نہیں ہوتے پھر اللہ کسی کام پر راضی ہو رہا ہوتا ہے بندہ اس پر ناراض ہو رہا ہوتا ہے یہ غصہ اس کا اس کے لیے گناہ بن جاتا دیکھ لو آپ بازار میں کتنے لوگوں کو کہا جائے کہ تم اپنی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا رہے تو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی عورتوں سے کہا جائے تم پردہ کیا کرو وہ ناراض ہو جاتی ہیں آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نافذ کرنے کی بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ترجیحات اللہ والی نہیں بنائی اللہ کی طرف دعوت دینے سے ناراض ہو جاتے ہیں حق بات بیان کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں یہ ساری ناراضگیاں اور شیطان کو راضی کرنے والے کاموں پر خوش ہونا یہ ساری محبتیں یہ اس کے لیے وبال جان ہیں یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اس کے فائدے کی نہیں ہیں تو بعض غصے عبادت بن جاتے ہیں جب اس بات پر ناراض ہوا جائے جس پر میرا رب ناراض ہوتا ہے محبتیں عبادت بن جاتی ہیں جب وہاں محبت لگائی جائے جہاں میرا رب چاہتا ہے اور یہی غصہ اور محبت اللہ کی بغاوت بن جاتی ہے جب وہاں کیا جائے جہاں میرا رب ناپسند کرتا ہے اور کبھی یہ غصہ غیرت کی وجہ سے آتا ہے غیرت کی بھی پھر دو قسمیں ہیں ایک غیرت واجبی ہے اور ایک فطری ہے واجبی غیرت کیا ہے کسی کی بہن بے پرد ہو تو بھائی کو غیرت آوے یہ واجبی غیرت ہے یہ عبادت غیرت ہے ان اللہ حیون کریم میرا رب شدید حیا والا بہت ہی عزت والا بہت غیرت والا ہے فرضہ کا حرم الفواہش یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کو حرام کیا ہے اگر آپ کو اپنی بیٹی کے بے پرد اور بے حیا ہونے پر غیرت آتی ہے اس لیے کہ آپ اس کے رشتے دار ہیں اپنی بہن پر غیرت آتی ہے کہ آپ اور اس کا باپ ایک ہے آپ کا تعلق اپنی بہن اور بیٹی سے کمزور ہے ربیعت الجلال کا تعلق اپنی بندی سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے اگر آپ کو کمزور تعلق کے باوجود غیرت آتی ہے اور یہ غیرت عبادت ہے تو پھر ربیعت الجلال کے مضبوط تعلق پر جب کوئی کافر ہندو سکھ بدھ مت عیسائی یہودی مسلمان لڑکی بے بےحیائی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کا تعلق ساری مخلوق سے زیادہ مضبوط مطلب. اللہ کی بندی ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے جب وہ بے بےحیا ہوتی ہے تو اس کے مالک کو بہت غیرت آتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بے بےحیائی کو حرام کرار دی ربی الفواحش ماںظہر منہا و ما بسن و عسم و بغیر الحق و انتشر غوب اللہ عالم ذلبی سلطانہ و انتقول و اللہ تعالم <مُن> ہر قسم کی بےحیائی کو اللہ نے حرام کیا تو یہ غیرت یہ تعریف والی ہے ممدو ہے یہ غصہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے کہ آپ اپنی بہن کو بے پر دیکھو تو آپ کو غصہ آ جائے اب پاکستان میں قانون بننے جا رہا ہے کہ غیرت پر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو لٹکا دو یہ وہ لوگ ہیں جو پتھروں کو باندھ دیتے ہیں کتوں کو چھوڑ دیتے ہیں پتھروں کو باندھ دیتے ہیں کتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو غیرت کیوں آئی یہ بھی تو سوچو کتنے لوگوں کی بہنیں بے بےحیا ہیں گھر میں ان کی تعداد ہزاروں بھی ہو سکتی ہے لاکھوں بھی ہو سکتی ہے کروڑوں بھی ہو سکتی ہے کبھی قتل نہیں ہوتے جب وہ اپنے گناہ کو اعلان کرنے لگ جائے اپنے بھائیوں کی غیرت کو جگانے لگ جائے جب وہ ٹی وی کی سکرین پر آنے لگ جائے اور پوری دنیا میں اپنے بھائیوں کی ذلت کو نشر کرنے لگ جائے اس وقت پھر وہ قتل کی حد تک لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تو میرے بھائیوں نہ تو اس بے حیا عورت کے لیے کوئی قانون بنا کہ کوئی عورت بے بےحیائی نہ پھیلائے ورنہ ہم اس کو یہ کر دیں گے نہ اس ٹی وی اینکروں کے لیے کوئی قانون بنا جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں ایک گھر کی بے حیائی کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی قانون نہیں بنا اور نہ بنانا چاہتے ہیں اور آخری اینڈ پر جو غیرت کی وجہ سے میں نہیں کہتا کہ قتل جائز ہے قتل قتل ہے قتل ناجائز ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے اسباب کیا ہیں پوری دنیا کے قوانین میں قتل کے اسباب کو دیکھا جاتا ہے پوری دنیا کے قوانین میں قتل کے معاونین کو دیکھا جاتا ہے کسی پر 302 سو دو لگتی کسی پر چار لگتی ہے کسی پہ 307 لگتی ہے کہ یہ معاون تھے اس نے اس کی آمد کی خبر دی تھی اس نے مظلوم کو پکڑا تھا اس نے خنجر مارا تھا وہ سارے کے سارے مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں یہاں پر ٹی وی اینکر اور ٹی وی کے مالک پر بھی قانون نافذ ہونا چاہیے اس کے لیے بھی قانون بننا چاہیے جو بے حیائی پھیلاتا ہے اور جو عورت گھر سے نکل کر بے حیائی کو عام کرتی ہے اس پر بھی قانون بننا چاہیے پھر اس پر بھی بننا چاہیے جو اس کو قتل کرتا ہے لیکن صرف اس کو لٹکا دو اور بے حیاں کو بے بےحیائی پھیلانے کی کھلی چھٹی دے دو اس طریقے سے یہ قتل بند نہیں ہو سکتے یہ اس وقت بند ہوں گے جب سارا معاشرہ بے غیرت ہو جائے گا جب سارا معاشرہ بے حیا ہو جائے گا اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے تو میرے عزیز بھائیوں یہ غیرت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے عبادت والی غیرت جو ہونی چاہیے اور ایک ہوتی ہے فطری غیرت فطری غیرت کیا ہے جیسے امہات حاد المومنین کی آپس میں نوک جھوک چلتی رہتی تھی یہ فطری غیرت ہے لیکن اس غیرت کو فطری کی حد تک رہنا چاہیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے حضرت عم سلامہ رضی اللہ علیہ کا خامت شہید ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگی مجھے اپنے خامت سے شدید محبت تھی میں کیا کروں مجھے بڑا غم ہے فرمایا یہ دعا پڑھا کر اللہ ہم آجر فی مصیبت واخل فری خیر میں نہا کہ یا اللہ مجھے اس سے اچھا عطا فرما فرماتی ہیں میں نے آپ کے کہنے پر دعا تو کرنی شروع کر دی لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا تو دنیا میں کوئی ہے نہیں اللہ کہاں سے لا کر دے گا دنیا میں میرے خاون جیسا کوئی ہے نہیں چند دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہنے لگے اللہ کے رسول زائ قسمت اس سے اچھی بات کیا ہے اس سے اچھی بات واقع کوئی نہیں ہے کوئی مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پروٹوکول نہیں لے سکتا لے سکتا ہے نہیں لے سکتا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پروٹوکول کوئی مرد لے سکتا ہے کوئی صابقہ نبی لے سکتا ہے ہاں کوئی عورت شادی کر لے تو وہ لے سکتی لیکن مجھے غیرت بہت آتی ہے میں کیا کروں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا فرمایا میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تعلیم اس غیرت کو ختم کر دے گا تو یہ فطری غیرت ہے اور وہ جو اپنی بیٹیوں بہنوں پر غیرت ہے وہ واجبی غیرت ہے یہ وہ غصہ ہے جو غصہ اللہ چاہتا ہے کہ ہونا چاہیے اور بعض غصے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا اللہ دین سکون فصرا عن الناس وہ لوگ جو لوگوں کو درگزر کر جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں بے حیائی پر غیرت کھانا غصہ کرنا یہ میرے رب کی صفت ہے اللہ کی حرمت پامال ہو تو ناراض ہونا یہ میرے رب کا کام ہے بندہ کرے گا تو رب کی سنت پر عمل کرے گا آپ نے ہمیشہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کی سنتیں سنی ہیں آؤ میں آپ کو اپنے رب کی سنتیں بتاتا ہوں بے حیائی پر غیرت کرنا میرے رب کی سنت ہے اس پر عمل کرنا رب کی سنت پر عمل کرنا ہے اپنی بیوی بی بی بیٹی بہن پر غیرت کھانا اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں پر غیرت کرتا ہے غیور ہے یہ اللہ کی سنت ہے ہمیں بھی کرنی چاہیے اور چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں اس پر معاف کر دینا یہ بھی میرے رب کی سنت ہے اللہم عفو تو معاف کرنے والا ہے تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے کیا مطل ب اس کو بھی وہ پسند کرتا ہے بندہ بندے کو معاف کرے اس کو بھی وہ پسند کرتا ہب تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے فاف تع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے حدید ہے قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کو لایا جائے گا اس کے نیک امال میں یہ نیکی ہوگی کہ یہ لوگوں کو بلا سود قرضے کر دیا کرتا تھا قرضہ دے دیا اس نے واپس نہیں کیا وقت ہو گیا معذرت کری جی میں معذرت چاہتا ہوں میں حاضر ہو گیا ہوں پیسے نہیں بن سکے اس کو ٹائم دے دیتا محلت دی اس نے کردہ واپس کر دیا کچھ ایسے ہوتے جو محلت کے باوجود نہیں دے سکے اور محلت دے دیتا پھر بھی نہیں دے سکے اپنے منشی سے کہتا ہے اس کو معاف کر دو جو اب تک نہیں دے سکا یہ کہاں دے گا رپیز الجلال اکرام کے دربار میں آئے گا یہ اللہ کی سنت پر عمل کرتا رہا ہے اللہ اخبار مطالعہ فرمائے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا میں تجھے معاف کرتا ہوں آج بھی مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں نہر زبیدہ کے آثار موجود ہیں ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے جب نہر بنوائی دور دراز سے پانی مکے والوں کے لیے اس کے رجسٹر حسابات کے ٹھیکیدار لے کر کھڑا ہے وہ نہر کے افتتاح کے لیے کھڑی ہے کہتا جی یہ اتنا اتنا آپ نے دیا اتنا خرچ ہو گیا کہنے لگی اللہ میں یہ دفتر نہیں کھول رہی اس میں کوئی بیل جالی بھی ہو سکتا ہے کوئی اور چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں کھول رہی میں ان کو بند ہی رکھوں گی اس امید کے ساتھ کہ میں نے اس کے نہیں کھولے اور تو قیامت مت والے دن میرے دفتر نہ کھول بندوں کو معاف کرنا ولقاظمین القیضہ آفینس یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک لونڈی وضو کروا رہی ہے لوٹا گر گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو زخم ہو گیا اٹھا کر ابھی ناراد ہونے لگے تھے تو لونڈی کہتی ہے ولاقاظمین القید العفین عالس جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں غصہ پی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہی ٹھنڈے ہو گئے ساتھی کہتی ہے ب اللہ محسنین اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے پر ماننے لگے جا پھر آج کے بعد تو آزاد ہے صحیح بخاری میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں ایک آدمی آ کر کہتا ہے لا تو الجزل ولا تختی بینعدل نہ تو تم ہمیں کھلا پیسہ دیتا ہے اور نہ تو ہمارے فیصلے عدل کے ساتھ کرتا ہے حضرت عمر بن خطاب کو جلال آ گیا چہرہ سرخ ہو گیا جو ساتھی ان کو لے کر آیا تھا کہتا ہے امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے خدل آف و امر بالعرف آر دان معاف کرنے کو لازم پکڑو جاہلوں سے منہ پھیر لو یہ جاہل ہے فوراً کول ہو گئے, ہو گئے گئے ٹھنڈے کتاب اللہ راوی کہتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم پر جام ہو جایا کرتے تھے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے تھے ہم پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ہم پھر آگے نکل جاتے ہیں وہ لوگ وہی جام ہو جاتے تھے رک جاتے تھے وہ کانا وقا کتاب اللہ فوری طور پر خاموش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رومال ہے ایک شخص آتا ہے زور سے کھینچا حتیٰ کہ آپ کے گلے میں جسم پر اس کے نشان بن گئے کہتا ہے جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہمیں بھی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور اس کے لیے پیسے کا حکم دے دیا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غیظا کا ترغیب و ترغیب منظری میں ہے جو شخص غصہ اس وقت پیتا ہے جب وہ اس کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو ربعۃ الجلال کرام اس کو مت بلائے گا ساری ہورے کھڑی ہوں گی اللہ فرمائے گا پہلے تم پسند کر لو جو بچیں گی وہ میں دوسروں کو دوں گا خیرح اللہ بین حور العین اللہ اس کو کہے گا پہلے تم پسند کر لو اور جو بچیں گی وہ میں دوسروں کو دوں گا. تو میرے عزیز بھائیوں یہ جو محبت عبادت ہے اس عبادت کی حفاظت یہ ہے انسان جب دنیا میں رہتا ہے کوئی نہ کوئی بات دوسرے کو ناپسند ہو ہی جاتی ہے کوئی اس کا عمل پسند نہیں آیا کوئی اس کی بات پسند نہیں آئی اس پر غصے کو پی جانا اور اس کو معاف کر دینا اور دل کو صاف کر لینا معاملے کو ستھرا کر لینا یہ دنیا کی بھی راحت ہے آخرت کی بھی راحت ہے آخرت کی جنت ہے اور جو اس کو پالتا رہتا ہے پالتا رہتا ہے پھر وہ جمرا بن جاتا ہے پھر وہ الاؤ بن جاتا ہے پھر وہ پھٹنے والا ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈپریشن ہو جاتی ہے پھر اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے پھر وہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے یہ آگ ہے جو بندے کو پہلے اور دوسرے کو بعد میں جلاتی اب دیکھتے نہیں چار گالیاں نکالے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ آگ نکل گئی ادھر منتقل ہو گئی اب اس نے جلنا شروع کر دیا یہ آگ ہے نکالو گے تو کسی اور جگہ جا کر جلائے گی اندر ہی ٹھنڈا کر لو گے تو سارے بچ جائیں گے اللہ تبارک و تارہ ہماری ترجیحات کو اپنی ذات کے مطابق کر دے جہاں وہ راضی ہو وہاں ہم راضی ہوں جہاں وہ ناراض ہو وہاں ہم ناراض ہوں ہمارے